اللہ, اللہ کو اگر قرض حسنا دے گا فہ لہ دنیا میں تمہارا تصور یہ ہے قرض حسن کا کہ صرف اصل در واپس آئے گا مزید کچھ نہیں لیکن اللہ کو قرض حسن دو گے یو لہ وہ اس کو اس کے لیے دونا کرتا رہے گا بڑھاتا رہے گا وہ اجر کریم وہ اصل مال تو اسے بڑھتا چڑھتا دگنا چوگنا سو گنا ملے ہی گا سات سو گنا ملے گا اجن کریم بدنا اس کے علاوہ ہوگا اضافی ہو یہ ہے پانچ آیات جن کے بارے میں میں نے ارض کیا ہے کہ یہ اس صور مبارکہ کا حصہ دوم ہے کہ جس میں جو دین کے عملی تقاضے ہیں انہیں نہایت حد درجے فساحت و بلاغت اور خطاوت کے ساتھ اور اس کے ساتھ غائب درجے جامعیت اور ترتیب اور حسن توازن اور حسن ترتیب کے ساتھ کیا گیا اب پہلی آیت پر نگاہ گاڑی ہے اس پہلی آیت میں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے رسول ہی ونفکو اما جانک مستخلفین نفی ایمان اللہ اللہ پر اس کے رسول پر اور خرچ کر دو جو کچھ کے تمہیں دیا ہے جس جس میں تمہیں خلافت اٹا کی ہے اس میں سے جو لوگ یہ دو تقاضے پورے کر دیں گے ان کے لیے حج کبیر تو یہاں صرف کس آیت کے الفاظ کو سامنے رکھا جائے تو امکان موجود ہے کہ یہ غیر مسلموں سے خطاب ہو کافروں سے خطاب ہو یہودیوں سے نسرانیوں سے لیکن سیاق و سباق ابھی جو آپ نے پانچ آیات پڑھ لی ہیں ان سے متعین ہو گیا ہے کہ یہاں خطاب ان سے نہیں ہے جیسے کہ میں نے ان سورتوں کا جو مجموعی تعارف کرایا تھا تو عرض کیا تھا کہ ان سورتوں میں کفار سے مشرقین سے یہود سے نصارہ سے خطاب ہے ہی نہیں روئے سخن مسلمانوں سے لیکن مسلمانوں میں سے کون جن کی حرارت ایمانی میں کچھ کمی ہے میں یار مطلوب پر نہیں جن کا جذبہ انفاق جتنا ہونا چاہیے نہیں جن کا جوش جہاد جتنا ہونا چاہیے نہیں جن کا ذوق شہادت جس طرح ہونا چاہیے نہیں جن میں ذوف ہے جن میں کمزوری ہے ایمان اور امال صالحہ کا وہ درجہ جو مطلوب ہے اس پر پورے نہیں اتر رہے وہ ہے کہ جن سے خطاب کیا جا رہا ہے اسی لیے میں نے دو ترجمے کیے تھے آمنی کو ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر یہ ایمان لانا یہ گویا کہ ہو جائے گا اگر اس کو سمجھا جائے کہ یہ عام لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے کفار سے ہو رہا ہے مشرقی سے ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ دوسرا ترجمہ کیا ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر یہاں گویا کہ خطاب ہو رہا ہے مسلمانوں سے یہی دوسرا جو ہے میرے نزدیک یہی در حقیقت یہاں جو اصل خطاب ہے وہ مسلمانوں سے کمزور زو سے جن کے اندر حرارت ایمانی اور جوش انفاق اور جذبہ جہاد جتنا ہونا چاہیے نہیں ہے اس میں کوئی کمی پھر اس میں یہ نوٹ کیجئے کہ جو آیات یہاں قرآن مجید کے درس میں آتی رہی ہیں ذرا ان کو ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس کی ہم مضمون آیتیں کون سی ہیں قرآن میں سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ذہن میں لے آئیے یا رسول بل کتاب الزی نزلہ اعلیٰ رسول ہی بلکاب لذی ان اہل ایمان ایمان لا یعنی ایمان کا حق داتوں اے ماننے والو یا ماننے کا دعوی کرنے والوں ویسے مانو جیسے کہ ماننے کا حق ہے یا الدی نہ وہ رسول ہی ول کتاب اللہ نزلہ رسول ہی ول کتاب الزی ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ اور ایمان رکھو پختہ اللہ پر بھی اس کے رسول پر بھی اس کتاب پر بھی جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل فرمائی تھی اس طرح سورہ صف کی دو آئے یہ ہمارے اس منتخب نصاب کے چوتھے حصے کا برکتی درس تھا یا حد عد الم علا تجارت ان تنجی کو اہل ایمان کیا تمہیں وہ تجارت بتاؤں اس سودے کی طرف اس کاروبار کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے اور وہ یہ ہے کہ ایمان رکھو یا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اس کی راہ میں اپنی جاگر مال کے ساتھ یہی تمہارے لیے بہتر ہے نا تم سمجھو گویا کہ مخاطب بھی وہی ہے جو جن کو کہا گیا یہ آئیو نزین آمنو اور کہا بھی جا رہا ایمان لاؤ تیسرا مقام جہاں یہ مضمون بہت کلیئر ہو جاتا ہے وہ سورہ گجرات کہ آیات چودہ اور پندرہ یہ ہمارے منتخب نصاب کے تیسرے حصے کی آخری صورت تھی یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے نوین سے کہہ دیجیے تم ایمان ہرگل نہیں لائے ہو یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہم اسلام لے آئے ہم نے اٹاپ قبول کر دی و لما یخل ایمان فی قلو بکم ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اور وہ حقیقی ایمان جو اللہ کے ریکگنازڈ ہوگا جس کو کہ تسلیم کیا جائے گا وہ کیا ہے مومن کون ہے اگلی آیت میں اس کی ڈیفینیشن آ گئی ان نمل مومنون اللزین عامنو بلّہ و رسول ہی سم یو و جاہدی سبھی اللہ حقیقی مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے یقین کی کیفیت حاصل ہو گئی یقین پیدا کرے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کی جس کے سامنے جھکتی ہے پگپوری وہ یقین اور دوسرا عمل میں جہاد و جاہدوبے امبالیہ مان فسین فی صبیل اللہ اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے ماروں کے ساتھ بھی اپنی جانوں کے ساتھ بھی الاسواد کو سچے مومن صرف وہ تو یہاں در حقیقت اس ایمان کا ذکر ہے رسول ہی ایمان اللہ اللہ پر اس کے رسول پر جیسا کہ ایمان کا حق ہے اب اس کے بعد دوسرا تقاضا انفقو میں ما جا لکم فی <فِيه> خرچ کر دو کھپا دو یہاں دیکھیے چونکہ اس ایک آیت میں بہت مختصر الفاظ میں بات آ رہی ہے نہ تو انفاق کے ساتھ فی سبیل اللہ کا لفظ آیا آخر انفاق کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے نا تو اصل تو انفاق فی سبیل اللہ ہے اس کو پھر اگلی آیت میں جا کر کھول دیا گیا و مالکم اللہ تو انفکو فی اللہ بویا کہ یہاں مراد انفاق ہے فی سبیل اللہ۔ واہن اور پھر نہ ہی یہ عام طور پر جو ہے انفاق کا ذہن میں تصور یہی آتا ہے کہ صرف مال خرچ کرنا حالانکہ واقعہ یہ ہے اس کی بحث ہو چکی ہے سورہ منافقون کے درس کے ذمن میں کہ اصل میں نفق نفقا ينفقو جب سراسی مجرد سے آتا ہے تو اس کے کیا معنی کسی چیز کا ختم ہو جانا کھپ جانا صرف ہو جانا اور یہ سب کے لیے آتا ہے جانداروں کے لیے بھی بے جانوں کے لیے چنانچہ عرب کہتے ہیں نفوقت درہم ختم ہو گئے پیسے ختم ہو گئے پیسے مک گئے اب دفقل الفرس گھوڑا مر گیا گھوڑا ختم ہو گیا اسی لیے اس حدیث میں طویل جو حضرت معادر جمل سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں کہ حدور نے پھر جہاد کی جو ہے فضیلت بیان کی ہے کہ کسی شخص کے آمال صالحہ کے پلڑے کے اندر اس سے بڑھ کر وزن کسی اور شہ کا نہیں ہوگا کہ وہ گھوڑا یا وہ سواری جو اس کی اللہ کی راہ میں جہاد کرتی ہوئی کام آ گئی وہاں بھی لفظ آیا وہ سواری یا وہ گھوڑا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا کھپ گیا صرف ہو گیا گویا کہ بے جان اور جاندار دونوں کے لیے تو یہاں پر انفاق مال اور انفاق نفس دونوں مراد ہیں انفاق نفس کی بلند پرین منزل کے تال ہے جنگ ایک تو انفاق نفس یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیت اپنی قوت اپنی محنت اپنا وقت صرف کر رہے ہیں ایک انفاق مال ہے پیسہ خرچ کیا ہے جو وسائل ہیں اللہ نے آپ کو دی ہے مالی وہ آپ اللہ کی راہ میں صرف لیکن یہ کہ ان دونوں کے اوپر جو ہے اس لفظ انفاق کا اطلاق ہوگا اور انفاق جان جو ہے اس کی بلند ترین مندر قتال ہے جبکہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں انسان حاضر ہو جائے جو جنگ میں جاتا ہے موت کا رسک لے کر جاتا ہے لوٹ آیا تو گویا کہ ایک طرح کی نئی زندگی ہے ورنہ جو بھی جنگ میں جا رہا ہے وہ اصل میں تو اپنی جان کی بازی لگانے کا فیصلہ کر کے گیا ہے یہ وجہ ہے کہ اگلی آیت میں اس انفاق کو کھول دیا گیا و مالکم اللہ ت الفقوفی سبیل اللہ ویراس سماوات واسطی من انفقل فتح و قاتل برابر نہیں ہے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح سے قبل جو ہے انفاق کیا یا قتال کیا انفاق مال کے لیے قتال جو ہے بزر دف کے لیے اور یہی وجہ اس کو نوٹ کر لیجیے کہ ہم نے تنظیم اسلامی کے لیے اس میں شمولیت کے لیے جو عہد نامہ جو ہم نے معین کیا ہے اس کے پہلے حصے میں تو کلمہ شہادت ہے استغفار ہے توبہ ہے یہ ہر مسلمان ہر وقت کرتا ہے کرنا چاہیے اس کا کوئی خصوص یہ تنظیم اسلامی کے ساتھ نہیں یا کسی جماعت کے ساتھ نہیں دوسرے حصے میں اللہ سے ایک عہد ہے وہ بھی تنظیم سے عہد نہیں ہے نہ مجھ سے کوئی معاہدہ ہے وہ تو اللہ سے عہد ہے اس لیے کہ یہ بیع و شرح تو اللہ اور بندے کے درمیان ہے ان اللہ اشترا اللہ نے خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کے مال بھی ان کی جانے بھی جنت کے بیع و شرح اللہ اور بندے کے درمیان ہے اس لیے دوسرا حصہ یہ ہے انی او اللہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کس کس بات کا اناہ جورا کلا یک رہ چیز کو چھوڑ دوں گا جو اسے ناپسند ہے نمبر دو جاہدہ فی سبھی نہیں جوہدہ استطاعت اور اس کی راہ میں جہاد کروں گا اپنی امکان بھر مقدور بھر استطاعت کی حد تک اور اس کا مطلب کیا ہے وہ انفقہ مال ہی وہ افضولا نفسی لے دین ہی وہ اے لائے ہی اپنا مال بھی خرچ کروں گا اپنی جان بھی کھپاؤں گا اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے اس کے کلمے کی سربرندی کے لیے اجل ذالب اس مقصد کے لیے تنظیم میں شمولیت اختیار ہو رہی ہے ورنہ یہ عہد معاہدہ یہ قول و قرار یہ میسک یہ جو سودا ہے یہ بیع و شرح ہے یہ تو ہر مسلمان کی ہر بندہ مومن کی اگر وہ حقیقت مومن ہے اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو یہ ہماری بحروی عام باللہ اللہ و رسول فکو جالک مستقلفی نفی ابھی تک جو میں نے انفقو کی وضاحت کی ہے اس سے یہ بات اور واضح ہو گئی بات ایک ہی جو کہی جا, جا رہی ہے تو جاہدوں فیص عبیل اللہ ہے اموال کو انفوسکوں کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے بھی اپنے جانوں سے بھی اور انفقو فی سبیل اللہ اموالکم ونفسا کم خرچ کر دو کھپا دو اللہ کی راہ میں اپنے مال بھی اور اپنی جانے بھی مزل نفس کا نفس تو ہمارے یہاں ہم مستمل بھی ہے عام طور پر عرف عام میں انفاق کا اطلاق نہیں ہوتا لیکن اس آیت کے اندر اس مقام پر اس بات کی پوری وضاحت ہو گئی کہ جب بات مجمل کہی گئی ہے تو لفظ انفاق آیا صرف جب اس کی تفصیل ہوئی ہے اگلی آیت میں جا کر تو انفاق فی سبیل اللہ کا نصبی بھی آیا اور پھر اس کے ساتھ ہی قتال کا نصبی آ کہ انفاق مال بھی اور بذل نفس بھی اور بذل نفس کی آخری منزل میدان جنگ میں نقد جان ہتھیلی پڑھ کر حاضر ہو جانا اب تیسری بات نوٹ کیجئے اس آیت میں سفات میں یہ جو مما کا لفظ آیا ان سے مما جانک مستقلفی نفی اب من جو ہے مما بنا ہے من اور ماں دو کو جمع کر کے من جو ہے من تبعیزیہ ہے اس میں کوئی شک نہیں اللہ یہ نہیں چاہتا کہ سارا مال لگا اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اپنے جسم و جان کی ساری قوتیں اور صلاحیتیں صرف ہماری راہ کے اندر لگا دو بلکہ اس میں سے تب عیزیا ہے مما جن جن چیزوں میں ہم نے تمہیں استخلاف عطا کیا ہے اس میں سے لگاؤ ہماری راہ میں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا اس کتنے کا جواب ہے جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آ چکا ہے یہ سلونت کا مادا یون فقون اے نبی یہ آپ سے پوچھتے کتنا خرچ کرے دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو اس کو میں چاہتا ہوں کہ رات اضرا اچھی طرح سمجھ لیجئے بندہ مومن اگر اس تقاضے کو واقعات کما حق ادا کرنا چاہے پہلے اپنی نیتوں کو صاف کیجئے خالص کیجئے کہ واقعات جو بات سامنے آئے گی دل گواہی دے گا کہ صحیح ہے تو قبول کریں میرے نزدیک اس میں یہ من تبریزیہ در حقیقت اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ بند مومن کا کام یہ ہے اپنے بال اور اپنی جان اپنی صلاحیت اپنی قوتیں اپنے اوقات اپنی ذہانت اپنی فطانت میں سے صرف اتنا حصہ جو ہے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے وقت کرے جو انہیں مینٹین کرنے کے لئے لازم ہو جس کو آپ سب سسٹنس لیول کہتے ہیں اور وہ بھی اس لیے کہ زندہ رہنا ہے تاکہ ہم کام جاری رکھ سکیں زندگی کو برقرار رکھنا زندگی برائے زندگی نہیں ہے یہ کوئی اپنی جگہ پر مقصود و مطلوب نہیں ہے مقصود و مطلوب تو اللہ ہے لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ. لیکن زندگی کو برقرار رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے اور اس لیے برقرار رکھنا ہے تاکہ اللہ کی راہ میں یہ جد و جہد یہ محنت یہ انفاق یہ اللہ تعالیٰ کی حکومت لہو ملک کو سماپاتے وال اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی پادشاہی اسے بالخیل فیل قائم کرنے کے لیے مسلسل جد ہو سکے اس کو جمع کرنا جو ہے جو بھی ضرورت سے زائد ہے اس کو جمع کرنا یہی در حقیقت میں اس اعتبار سے جو سائی عبد صاحب کا قول میں سنا کر رہا ہوں کہ جو دم غافل سو دم کافر یہی جمع کرنا یہاں پر یہی کفر ہے یہی ضلالت ہے یہی وجہ ہے کہ مکی قرآن میں سورت ہو مزاح ویل المزت ال جَمَعَ مَالًا جمع یا اخلا یہ ایک پوری ذہنیت ہے ایک پوری انسانی شخصیت کا حیولہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے تباہی ہے ہلاکت ہے بربادی ہے ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک طرف اس اخلاقی پستی میں مبتلا ہے لوگوں کی ایب چینی کرتے ہیں عیب جوئی کرتے ہیں تنز و تان کا کام کرتے ہیں اور مال جمع کرتے ہیں گنتے رہتے ہیں اپنی مالی حیثیت کا جائزہ ابھی اب اور کتنا اضافہ ہو گیا ہے آج کی بیلنس شیٹ کیا ہے آج ہمارے پاس کیا تھا اس سال کیا ہو گیا کتنے کچھ ایسٹس بڑھ گئے یہ سبو وہ ان علو ان کے دل کی کلی کھلتی ہے اسی سے وہ یوں محسوس کرتے کہ شاید اسی مال کے بدولت انہیں خلود اور دباؤ حاصل ہو جائے گا یہ ہے وہ ذہنیت الزی جمع معلومات ددا اور اسی کا اب مدنی قرآن میں سمجھیے یہ تو مکی قرآن بلکہ بڑی شروع کی صورتیں ہیں یہ سورہ ہو بڑی ابتدائی اور انتہائی جو ہے زمانے کی صورت جو ہے آخری وہ سورہ توبہ ہے جس کی آیت ہم ابھی حال ہی تھوڑا عرصہ ہوا کہ پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر چونتیس میں ہے والذین یکنزون سبیل اللہ فبشرهم ولزین جو لوگ یہ مال جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی اسے کنز بنا رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے اے نبی انہیں بشارت دے دی تنس دیکھیے یا بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی قرآن مجید میں بھی ٹنز ہے فبشر ہوں نہیں خبردار کر دیجئے وارننگ دے دیجئے نہیں فبشر ہوں بے عذاب انہیں بشارت دے دیجیے یہی مال ہے جو تپا تپا کر تمہارے ماتھوں پر اور تمہارے چہروں پر اور تمہاری پیٹھوں پر اور پہلوؤں کو دعوت یہ ہے اصل میں مم کو من تبعیزیہ سمجھ کر آسانی سے نہیں گزر جانا چاہیے کتنا یہ سلو رکھا بادشن اللہ ہاں آدمی کی ضروریات کتنی ہے کتنی نہیں ہے یہ ہر شخص کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنا تعین خود کر لیں یہ اس کی اپنی اسیسمنٹ بھی ہے سب کی ضروریات برابر نہیں ہوتی مختلف حیثیتوں میں مختلف ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں ایک شخص کے لیے ایک چیز لگژری ہے دوسرے شخص کے لیے وہی چیز اس کی ہے ضرورت ہے اس کی, اس, کی ضرورت اس کے لیے ضروریات میں شامل ہے اس اعتبار سے کوئی ہارڈ اینڈ رول نہیں ہے البتہ ہر شخص اپنا جائزہ لے لے کہ در حقیقت ان تمام چیزوں میں جن کو کہ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے اتنا جتنا زندگی جسم اور جان کے تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے ناگزیر ہے وہ تو ہے تمہارا صحیح حق جائز حق اس سے زائد جو کچھ ہے قلع وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ جو حرف قل لفظ میں پوشیدہ تھی اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار واقعہ یہ ہے کہ دین کی بہت سی باتوں کے اوپر بڑے گہرے اور دبیز پردے پڑ گئے میں نے تو حال ہی میں وہ حضرت ابو حریرا کا قول بھی نقل کیا آپ نے مضامین میں جو جنگ میں شائع ہو رہے ہیں اور اس مرتبہ چونکہ پہلی مرتبہ مجھے یہ تحقیق کرنے کا موقع ملا کہ حضرت ابو حریرا کا تو انتقال سن ستاون یا اٹھاون یا زیادہ سے زیادہ سن انسٹھ میں ہو چکا ہے حضرت ابیر معاویہ کا دور حکومت ہے. اس وقت بھی انقلاب حال اس درجے ہو چکا تھا کہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے علم کے دو برتن حاصل کیے ایک میں سے تو خوب عام کیا ہے خوب پھیلایا ہے لیکن دوسرے سے اگر میں پھیلانا شروع کر دوں تو میری یہ گردن کاٹ جائے گی اس درج انقلاب اس وقت آ چکا تھا لوگوں کی ذہنیت لوگوں کی سوچ کے اندر وہ تبدیلی آ چکی تھی جی انہی حضرت ابو اریرا کا ایک اور واقعہ بھی ہے گمش کی جامع مسجد سے نکلے اور وہ ناک جو ہے صاف کرنے کی ضرورت ہوئی تو رومی کٹان بہت قیمتی کپڑا ہوتا تھا اس کا رومال نکالا اور ناک صاف کی اور پھینک دیا اب دوبارہ اسے جیب میں رکھنا دوبارہ نہیں کیا اور پھر خود ہی کہا اے ابو ہریرا آج تمہارا حال یہ تم رومی کٹان کے کپڑے سے ناک صاف کر کے اسے پھینک رہے ہو وہ دن بھی تھے جب تم پر فاقوں کی وجہ سے بے ہوشی تاری ہوتی تھی اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید مرگی کا دورہ پڑا ہے تو تمہاری گردن کو الٹا دباتے تھے آ کر پاؤں رکھتے تھے وہ دن بھی تھے اصاب صفا کا دور ایک دور وہ تھا اور آج دور یہ ظاہر بات ہے کہ جب اس طریقے سے دنیا عام ہوئی ہے تو یہ دنیا تو تجربہ جو کچھ لے کر آتی حضور نے فرمایا تھا لل فخر و اے مسلمانوں مجھے تم پر فقر کی اور احتیاج کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے فقر میں احتیاج میں تو اللہ یاد آتا ہے اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے مجھے اندیشہ ہے تو اس کا ہے کہ دنیا کے خزانے تمہارے پاؤں میں آئے گے۔ تمہارے قدموں تلے دنیا آئے گی اور پھر تم اس دنیا کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردنے کاٹو گے بہرحال ابھی ہم اس آیت کو مکمل نہیں کر پائے ہیں آمنو باللہ ورسولہی رسول ہی مستقلفی نفی میں اس کی طرح تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ ہماری حیثیت یہاں کیا معین کی گئی اپنی حیثیت کو پہچانی ہے پہلے تو فرمایا تمہیں خلافت دی گئی ہے مالک نہ سمجھ بیٹھنا اپنے آپ کو نہ تم ملک ہو نہ مالک ہو مالی کے حقیقی بھی اللہ اور ملی کے حقیقی بھی اللہ یہ میں وضاحت کر چکا ہوں یہ ایک ہی لفظ ہے اصل میں اسی لیے مالی کے یوم دین ملک یوم الدین دونوں کے ہیں سورہ فاتح بلکہ تمہیں خلافت دی گئی ہے تم نائب ہو تم کسٹوڈین ہو تم امین ہو تم اللہ کے حکم کی تنفیذ کرنے والے ہو پہلے تو لفظ آیا خلافت کا استخلاف پھر یہاں مفعول کا سیگا آیا مجہول مما جالک مستخلفین یہ خلافت بھی تم نے خود حاصل نہیں کی ہے اللہ نے تمہیں عطا کی ہے یہ خلافت بھی اتا ہے تمہاری اپنی حاصل کردہ نہیں مزید اس کو ڈائلوٹ کیا مما جال مستخلفین تم مجرول ہو پھر مفول کا سوا یعنی یہ تو در حقیقت تمہاری کوئی حیثیت ہے ہی نہیں جالقم اس نے تمہیں بنا دیا ہے مستخلفین خلافت دیے ہوئے فی ان چیزوں میں جو اس نے تمہیں دی ہیں اس میں تمہارا جسم بھی ہے تمہاری توانائی ہے تمہاری ذہانت ہے فطانت ہے تمہاری دوربینی ہے دور اندیشی ہے تمہارا وقت ہے تمہاری صحت ہے تمہارے اندر جو بھی قوت کار ہے تمہاری عمر ہے خاص طور پر جو جوانی کا دور ہے جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ جو پانچ سوال کیے جائیں گے اس میں عمر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے عمر ہی فیما وان شباب ہی فیما افلا جو عمر ہم نے دی تھی ساٹھ ستر اسی برس کہاں گوائی اور خاص طور پر جوانی کہاں گلائی وان شباب ہی مابلہ اس کا جواب تو اس کا حساب تو معلوم تو ہوا کہ یہ ساری چیزیں ہیں جس میں جو ہم نے تمہیں دی ہیں وان فکو مما جانکو مستق لفی نفی اس مضمون پر بھی ابھی کچھ تھوڑی سی گفتگو اور کرنی ہوگی انشاءاللہ کل لیکن اب اللہ کے فضل و کرم سے وہ جو زیادہ مشکل مسئلہ تھا ایک اس سے ہم گزر آئے ہیں اب ہماری گاڑی جو ہے تیزی کے ساتھ چلے گی بارک اللہ لی و لم فل قرآن عظیم و لفانی